شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اور وہ سب کا خالق نمونے ہیں کس کے نمونے ہیں جی دی؟ اب دیکھو دعود علیہ السلام ہو گئے سلیمان علیہ السلام ہو گئے یہ کیا ہے جی ابد منیب ہیں یا نہیں ابد منیب کا ذکر آئے تو ابد منیب کیا کے نمونے ہیں انبیاء علیہ السلام اور ازالہ شبہ بھی لکھو ناظم و کے اندر ہے نا چار شبوں کا ازالہ ازالہ شبہ نمبر اے شبہ یہ ہوتا تھا کہ دعود علیہ السلات و لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو موم بن جاتا یا نہیں تو ایسا نرم ہو جاتا کہ زیرے بناتے جاتے اسی طرح حضرت علیہ السلام زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح تحریر کرتے تو ساتھ ساتھ پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے وہ پہاڑ خود بہت پڑھتے تھے کہ سدائے بعض نہ سمجھو پرندے بھی خود بہت پڑھنا شروع کر دیتے تو معلوم ہوا کہ وہ مختار کل تھے دعود علیہ السلم کیا تھے تو جواب دیا وہ مختار کل نہیں تھے یہ ہم نے ان کو حکم کیا تھا پہاڑوں کو پرندوں کو موافقت کریں اور لوہے کو موم بنانے والے بھی کون تھے ہم تھے معذہ کس کا فعل ہوتا ہے خدا مختار کل نہیں تھے ازالہ شبن برے اور البتہ کہ دی ہم نے دود علیہ السلام کو اپنی طرف سے کہا خاص فضیلت فضائل دود بھی لکھ سکتے ہو یا جوال و اویو تیر نعمت او پہاڑوں موافقت کرو ساتھ اس کے ساتھ پرندوں کے وا بمانے مان اے پہاڑوں وافقت کرو ساتھ اس کے مات ط سات پرندوں کے تم بھی تصویر پڑھو اور زبور پرندے بھی تصویر پڑھیں زبور پڑھیں ان کے ساتھ نعمت نمبر ایک وہ لہ الحدیذ نعمت نمبر دو اور نرم کیا واسطے اس کے لوہے کو انمل صاحب اس سے پہلے وہ کول نہ ہے وہ کولنا لہو ہم نے اس کو کہا کہ بنا تو کامل ذرہ صابغات پہلے ان محضوف ہے دروان و درو صاحبات وہ درو جان تو در ان کی جمع ان دروا بغات بنا تو زر کامل وقدر قدر سرد اور اندازہ کر بیچ جوڑنے کے سرد کا منع بھائی کپڑے کا ہوتا ہے بننا اور لوہے کے کڑیوں کا کیا ہوتا ہے جوڑنا ایسے جوڑتا تھا ایسے اور اندازہ کر بھی جوڑنے کے واہ ملو صالح تلقین شکر اے داؤد اور آل داؤد عمل کرو نی بے شک میں ساتھ ساتھوں سے کرتے و دیکھنے والا ہوں وار سلیمان اضال شب ہو نمبر دو سوال ہوتا تھا چلو داود علیہ السلامہ تو سلیمان علیہ السلام مختار قل ہوں دیکھو ہوا ان کے تابع تھی ان کے تخت کو اڑاتی تھی جن ان کے تابے تھے سمجھے جی مختار قل ہوئے تو جواب کیا دیا کہ یہ بھی موجود تھے ہمارے فیل تھے سمجھے ہم نے جنوں کو تابے کیا ہم نے ہوا کو مسخر کیا ازالہ شب و ثانی بصخر نال ل سلیمان سے پہلے سخر مقدر ہے اور تابع کر دیا ہم نے واسطے سلیمان کے ہوا کو یہ نعمت نمبر ایک شاہ شہروں اور ہوا رحم حضرت سلیمان علیہ السلام کا مل شام بھی تھا یمن بھی تھا کیا تو شام سے جب آپ چلتے تھے نا یمن کا دورہ کرتے صبحوں کو تخت کے اندر کے اوپر بیٹھتے تھے کہ مہینے کی مسافت تھی تو مہینے کی مسافت دوپہر کا ختم ہو جاتی صبح اٹھتے نا تو دوپہر آنے سے پہلے پہلے کہ مہینے کی مسافت ختم ہو جاتی دوپہر کو پھر وہاں رہتے ٹھہرتے دورہ کرتے پھر ظہر کے بعد بیٹھتے مغرب سے پہلے کہاں پہنچ جاتے شام پہنچ جاتے تاب قرض ہم سلیمان کہ ہوا کو نو برے صبح کو چلنا کا مسافتی مہینے کی مسافت و شہرو مسافت کا رض مقدر ہے شام کو چلنا اس وہ بھی مسافتی مہینے کی یہ نعمت نمبر ایک بہ اصل نعمت نمبر دو اور بہاد یا ہم نے اس کے لیے چشمہ تانبے کا یمن جو تھا نا وہ بھی ان کی سلطنت میں تھا یمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ بہا دیا کس کا چشمہ تھا تانبے کا کوئی جیسے تو میں سٹین مل جاؤ نا کہ لوہا پانی کی طرح بہہ رہا یا نہیں تو وہاں تانبا کس طرح بہہ رہا تھا پانی کی طرح اس تانبے کو لے لیتے جن اور بڑے بڑے سانچے ہوتے کیا ہوتے جی ان سانچوں میں ڈال دیتے دیگیں بن جاتی سمجھے جی بڑے بڑے پیالے بن جاتے سمجھے جی تھا برتن بن جاتے بڑے الشان سمجھے جی آہ. اور بہا دیا ہم نے واسطے اس کے چشمہ کے اس کا تانبے کا وہ منال جن نے مت نمبر تین اور تانبے کر دیا ہم نے جنوں سے ان کو جو کام کرتے تھے آگے سلمان کے ساتھ حکم رب کے رب کا حکم تھا وہ میں مِنْهُمْ ادھر بھی کولنا مقدر ہے وہ لَهُمْ الحم ہم نے جنو کو کہا خبردار جس نے سرتابی کی سرتابی جانتے ہو وہ منہ مو موڑا جس نے سرتابی کی ان میں سے ہمارے حکم سے چکھائیں جو اس کو جہنم کا خبردار ان کو پابند کر دیا جنو کو کس کا سلیمان یا ملون الحو بیان مصنوعات بھائی وہ جین کیا کام کرتے تھے بیان مسنوات بناتے تھے سلیمان کے لیے جو چاہتا میں مہاری محراب کی جمع ہے. بڑی بڑی عمارتیں مہاری بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے قلعے و تماشے مورتیاں تم سال کی جمع ہے سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے اندر مورتیاں کیا تھیں جائس کی تھی بنانا مورتیاں اور امام راضی فرماتے ہیں کہ تماثیل کا معنی کرو منقش چیزیں کیا عمارتیں ہوں تو وہ کیا ہوں منقش نقش و نگار ہو اور چیزیں ہوں تو وہ بھی نقش و نگار والی یہ بھی معنی صحیح ہے امام راضی کرتے ہیں منقش چیزیں ان کل جواب اور پیالے بڑے بڑے مصل حوض کے مصل حوضوں کے چھوٹے پیالے نہیں ہوتے بڑے بڑے پیالے بناتے تانبے کے حوضوں کی طرح کیونکہ ان میں لشکر کھاتے نہ کھانا یہ جن بھی کھاتے اور لشکر بھی کھاتے کھانا وہ قدور راسیاب اور دیگیں تھیں چولہوں پر جمی ہوئی مثال کو اتنے سے لے کے اتنے تک دے وہ بڑی ستون تک یا اپنے دروازے تک کوئی آدمی اٹھا سکیں گے کوئی جن اٹھاتے ہوں گے ان کو پھر چول ہوں کے اوپر رکھ دیتے ہزاروں لوگ کا کھانا پکتا تھا اس کے اندر کھاتے تھے <laughs> اور دیکھیں ہوں پر جمی ہوئی راسیہ ٹکی ہوئی اے مالو اعلی داؤد شکرا ادھر بھی کل نامقدر ہے اور کہا ہم نے عمل کرو اے آل داؤ شکر کا تلقین شکر اور بہت کم ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار فلم کزین علیہ الموت ازالہ شب سالس تیسرے شبوں کا ازالہ ازالہ شبہ سالس تیسرا شبہ یہ تھا کہ جن عالم الغائب ہے -e جن کہیں جی یہ -e بچی لوگ ہیں نا جس کو جن پکڑے آج کل بھی غائب کی خبریں پوچھتے ہیں کہتو فقیرہ بتا فلان چیز کیسے ہوئی فلان چیز کیسے ہوئی غائب کی خبریں پوچھتے ہیں حالانکہ بالکل غلط ہے بد مذہب لوگ کرتے ہیں ہمارے آج کا دیوبنجوں نے بھی یہ دندے شروع کر دی ہیں تو جن بابا عالم الغائب نہیں ہے تو کیسے جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے جن جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری موت کا وقت کیا ہے قریب ہے اور جنوں سے یہ مسجد اقسا تعمیر کرا رہے تھے یہ بیت المقدس والی مسجد تعمیر کرا تھے تو دیکھا کہ میری موت کا وقت قریب ہے میں مر جاؤں گا تو جن بھاگ جائیں گے جی تعمیر رک جائے گی تو انہوں نے یوں کیا کہ شیش محل تھا اس کے اندر عبادت شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام مہینہ مہینہ دو دو مہینے خلوت خانے کے اندر عبادت کرتے رہتے تھے عادت تھی سمجھے جی وہاں جی عبادت شروع کر دی سمجھے دی؟ آسا لے لیا آسے کے اوپر کھڑے ہو گئے تلاوت شروع کر دی رابطی سمجھے جی زبور کی تلاوت شروع کر دی اب وہ کام کر رہے ہیں کون جاب کچھ دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سلام پہ کیا گئی جی موت آ گئی گئی موت آ گئی اور آسے کے اوپر کھڑے رہ گئے جنات نے یہ سمجھا کہ وہ کیا ہیں زندہ ہیں اس لیے وہ کام کرتے رہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان شاہ مرحوم لکھتے ہیں کہ ایک سال تک کھڑے رہے کتنی ایک سال تک کھڑے رہے آشے کے سارے کے اوپر تو یہ زندہ کھڑا ہوتا ہے یا مردہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ جس کے روح کا تعلق جسم کے ساتھ آسے کے اوپر وہی کھڑ سکتا ہے ایک سال یا مردہ کھڑ سکتا ہے بالکل بتائیے جی کوئی مر جائے آدمی ان کا جو منکر حیات ہیں ان کو باندھ کے آشے کے ساتھ کھڑا کرو گرنی پڑے گا <laughs> تو ایک سال تک سرحمان جواہر اللہ دیکھو لکھو ایک سال تک کڑے رہ گئے خدا کی قدرت جب تعمیر ختم ہونے پہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دے دیا دیما جان دو آسن سی بھی یادوں یا آسے کو کھانا شروع کیا آسا کمزور ہو گیا آسا گرا تو حضرت بھی گر پڑے اب یہاں سے منکرین حیات کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ گر پڑے تو جو گرے کیا وہ دلیل ہے اس کی کہ اس کے اندر روح نہیں ہے وہ ایک آدمی کو نیند آتی ہے نماز پڑھ رہا ہے گہری نیند آتی ہے وہ گر پڑا تو کیا کہو گے اس میں روح نہیں ہے گر پڑا جی تو گرنا جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ روح نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا دیا تو کھڑا دیا ایک ساتھ گرایا تو کس نے گرایا خدا نے گرایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے خدیثوں کو تعمیر تو ویسے ختم ہو گئی تب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے جن تو اتنی عذاب کے اندر رہ جاتے ہیں. سال پورا عذاب آمد. کے اندر رہ گئے تو معلوم ہوا کہ جن عالم الغیب نہیں ہے بہت سمجھی بات اب جنوں سے غائب کی خبریں نا پوچھا کرو نا کاکول فقیرہ پتہ فلم الموت پر جب فیصلہ کیا ہم نے سلیمان پہ موت کا نہ دلالت کیا اس جنوں کو اوپر موت اس کی کہ اللہ دعت العرض مگر کیڑا گھن کا دابا بن کیڑا اب ارض کے دو معنی ہیں ایک ارض کا معنی تو مشہور ہے کیڑا زمین کا سمجھے جی لیکن اس سے زیادہ اچھا معنی مفسرین کہتے ہیں کہ ارض زمین کے معنی میں بھی ہے اور یہ ارض مستر بھی ہے کیا کس کی؟ آرازو اس ارض کا معنی ہے وہ کیڑا کسی چیز کو کاٹے نا کیا کرے کہتے گھن لگ گیا کاٹنا تو یہ کیڑا کاٹنے کا یعنی گھن کا بھاگے سمے ارض کا معنی کسی چیز کو کیا کاٹنا مگر کیڑا گھن کا یعنی دیما اور دوسرا معنی کیا کیڑا زمین کا اس معنی سے پہلا معنی راج ہے تا من انسادہ کھاتا تو اس کے آسے کو علم خرہ جب گر پڑے حضرت سلمان تو جان لیا جنوں نے اس بات کو تبین بمن عالمت جن فعل ہے اللہ کانو یا علم المفول ہے جان لیا جنہوں نے اس بات کو کہ اگر وہ جانتے غیب کو تو نہ ٹھہرے رہتے بیچ عذاب کس کے ذلیل کرنے والے کے اس کو جان لیا یہ بات سمجھئی ہے اپ جنوں کا پتہ چلا کہ ہمال مغائب نہیں ہے دوسرا معنی بھی ہے لیکن یہ آسان ہے لقد کان اولصابین فی مسکن ہم آیا پہلے عبد منیب کے نمونے تھے یا نہیں www.islamtop.com اب غیر منیب کا نمونہ ہے کہ کا جی غیر منیب کا نمونہ جنہوں نے انابت نہیں کی اور خدا کا عذاب آ ان کے اوپر منیبین بین کے بعد غیر منی بین کا بیان اور تخویف دنیاوی غیر منی بین کا بیان اور تخویف دنیاوی میرے محترم سبا کے متعلق تم نے پڑھا ہے کہ یہ ایک قوم تھی یمن کے اندر پڑھا ہے نا اور بلکی سون کی کیا تھی ملکہ تھی تو قوم سبا یمن میں رہتی تھی اور ان کا ایک شہر تھا معرب اردو کی کتاب میں لکھتے ہیں اس کو معارب غلط لکھتے ہیں یہ نام کیا ہے معرب برضن منزل معرب شہر کے اندر قوم سبا رہتی تھی وہاں ان کی سلطنت تھی اس دور کے اندر اور تھا ایسے بارش کا پانی آتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا جیسے اب بھی عرب کے اندر ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ مکہ مدینہ ادھر ہیں ڈیم بارش کا پانی کی معقول بھی ہوتا وہاں بارش کا پانی ضائع ہو جاتا تھا تو بادشاہ نے سوچا اس دور کے بادشاہ نے تو ڈیم بنایا جائے کے بارش کا پانی محفوظ ہو پھر ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ درمیان میں جو جگہ تھی اس کو بڑا مضبوط کر دیا کافی بڑی دیوار بنائی چوڑی بھی تھی لمبی بھی تھی پھر اس کے اندر دروازے رکھے پانی کو محفوظ کر کے دروازے رکھے اوپر کا دروازہ پہلے کھلتا تھا اس سے پانی آتا تھا اگر پانی نیچے آ گیا تو پھر درمیان والا دروازہ کھلتا اس سے نیچے پانی کی ستائی تو تیسرا دروازہ کھلتا ایسے پھر اس سے نہریں جا رہی تھیں اور نہروں کے ذریعے اپنی آبادی کو سراب کرتے تھے اور سبحان اللہ آبادی ان کی ایسی تھی کہ دو قطاریں تھیں باغ کی ایسے ایک دائیں ایک بائیں ایسے قطاریں چلی باغوں کی ان باغوں کے اندر جی سیب ہوتے انار ہوتے انگور ہوتے اس کے علاوہ خوشبو والی چیزیں ہوتی الائچی ہوتی دار چینی ہوتی لونگ ہوتے حتیٰ کہ سمندر ان سے کچھ دور تھا تو ان کی خوشبو جو جاتی نا لونگ الائچی گی تو سمندر کے اندر جو بحری جہاز ہوتے وہ بھی خوشبو سونٹتے تھے اتنی عالیشان طریقے پہ وہ گزار رہے تھے ہاں عیش کے ساتھ زندگی مفسری لکھتے ہیں کہ ایک باغ سے عورت اگر گزرتی نا سڑک پہ جانے کے لیے اور سر کے اوپر بڑا ٹوکرا ہوتا خالی سمجھے تو انار اتنی گرتے وہ توڑتی نہیں تھی خود بخود گرنے والے انار اتنے ہوتے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے جیسے یہ باغ ہے اس کا ٹوکرا بھر جاتا انار میرے اللہ کی ننتے تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نام تو کی نا شکری کی ان کے پاس انبیاء ہے امبیا کو انہوں نے جٹلایا پھر یہ کیا ہاں ایک دوسری نعمت ان کے اندر یہ تھی کہ جب وہ اپنے ملک مارب سے شہر سے شام کی طرف جاتے یا صنع کی طرف جاتے صنع بھی بڑا شہر ہے تو راستے کے اندر منظریں ہوتی چلے مثال تر بیس میل کے بعد منزل آ گئی وہاں بستیاں ہوتی تھیں ٹھہرنے کی جگہ ہوتی کھانے کا انتظام ہوتا بڑے آرام سے شام پہنچ جاتے سناب پہنچ جاتے تو انہوں نے بنی اسرائیل کی طرح کہا کہ ہمیں حلوہ مزہ نہیں دیتا منو و کیا ہونا چاہیے وہ ساگ دال مانگا تھا نا انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں سفر کا مزہ نہیں آتا یہ بیس بیس میل پندرہ پندرہ میل کے بعد بستیاں آ جاتی ہیں منزل ہوتی ہیں ایسا سفر ہو جائے کہ سو سو میل کریں جنگالی جنگال ہو تو یہ اچھا کیا انہوں نے کہ خود کا بائ بین سوار تو ایک تو وہ شعر گا دوسرے ناشکری اللہ تبارک و تعالی نے باس اپنی قدرت سے بعض لوگ تو کہتے ہیں بڑے چوہے ہوتے ہیں چچوندار وہ اندر آ گئے وہ عمارات کو کھودنا شروع کر جو ڈیم کی مارت کو اس کو ضعیف کر دیا اس لیے ڈیم کا دیوار تھی کمزور ہوتی ہوتی گری تو جیسے اب سیلاب آ رہا ہے تو اسی طرح ڈیم بھی کہ سیلاب اپنا دیوار میں نقصان اور سارا سیلاب ان کے پاس آ گیا سارے تباہ و برباد ہو گئے با۔ جہاں انگور تھے انار تھے الائچیاں تھیں جب جہاں ہو گیا ان کی جگہ کیا پیلو جانتے ہو وہ جال ہوتی ہے جس کو اونٹ کھاتا ہے اس کو پیلو لگتے ہیں یا بیر کھانے لگے جنگل کے بیر ہوتے ہیں کڑوے کڑوے بد مزہ یا لئے ہوتے ہم تو لئے کہتے ہیں سندھی میں لئے کہتے ہیں جہاں سیلاب ہے وہاں لئے زیادہ ہوتے ہیں فارسی میں درخت درخت گز کہتے ہیں اردو میں جھاؤ کہتے ہیں یہ سمجھی بات اب ادھر مانا سمجھو یہ مانا مشکل ہے اس لیے میں نے خلاصہ بیان کیا آپ کے سامنے دیکھو جی لاقت کان والے صاحب البتہ تحقیق تھی واسطے قوم صبا کے ان کے وطن کے اندار اللہ کی قدرت کی نشانی آیا تر اللہ کی قدرت کی نشانی وہ کیا تھا جی جنتان ان جنتان جنتان کا لفظی ہی مانے کہا ہے جی دو باغ نا لیکن آپ ری ماں نے نکلنا دو قطاریں باغ کی جنتانا دائیں بائیں چلیں گئی میلوں تک تقریباً سینکڑوں مربع میل زمین تھی جس میں باغ تھے سینکڑوں مربع میل دو قطاریں تھیں باغ کی دائیں اور بائیں میر رسک ر رب قوم یہاں کل نہ معذو ہے امن کا کھو رزق رباپ اپنے کا اور شکر کرو اس کا بلدن طیبن شہر بھی تھا پاکیزہ مفسرین کہتے ہیں شہر ایسے پاکیزہ تھا کہ وہاں نہ مکھیاں تھیں کوئی در مکھیاں ہیں نا نہ مکھیاں تھیں نہ مچھر تھے نہ آپ کے یہ کالے کالے ہیں کراچی میں کیا ہوتے ہیں جی ہاں کٹوال بھی نہیں شاہر تھا بالکل پاکیزہ رب الغفور اور رب تھا بخشنے والا تو کہ نیک کام کرتے تھے تو رب بھی بخشنے والا لیکن فعارضو انہوں نے کیا کیا یہ کیا اب اس میں مفسرین سرین کے دو کال ہیں بعض مفسرین سرین کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا اور تیرہ نبی آئے ایک دوسرے کے پیچھے ان کی تقزیب کی اور باہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ تھا زمان فطرت کا کس کا زمانہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے واہ اس وقت نبی آئے پھر نبی نہیں ہوں گے نبیوں کے قاسد ہوں گے ایزمان آ اللہ کے فرشتہ اور بزرگ ہوں گے اراض کیا انہوں نے پارسل نانجام اراز پر چھوڑ دیا ہم نے ان کے پار سیلاب ڈیم کا یہ ہے جی ارم کا لب سمجھے جی یہ چونکہ وہ یمن میں رہتے تھے نا یمن کی زبان میں ارم کہتے ہیں ڈیم کو سمجھے جی اور عربی کے اندر کیا کہتے ہیں جی سد یمنی زبان میں ارم عربی کے اندر کیا حد کہتے ہیں بند باندھ دینا بند ہماری زبان میں بند نہیں کہتے بند کہتے ہیں در تمہارا ہے اس کو کیا کہتے ہو ڈیم کہتے ہو پھر بھی وہی ڈیم ہب بند کہہ دو اچھا ہے وہ ڈیم تو انگریزی ہو گیا نا لہ کرے لفظ ایسا مشہور ہو چکا ہے کہ بغیر اس کے سمجھ نہیں سکتے لوگ اس لیے میں بول رہا ہوں بد اللہ تو چھوڑ دیا ہم نے ان پر سیلاب ڈیم کا اور جو دو قطاریں تھیں نا باغوں کی تو ان کے بدلے ہم نے اور باغ دے دیے وہ کس چیز کے باغ دی وہ جالیں تھی پیلوں اور کہتے تھے جھاؤ کے درخت تھے اور کیا بیرییں تھیں کڑوے کڑوے بد مزہ وہ بد اللہ اور دے دیا ہم نے ان کو اے دو باغوں کے اور دو باغارے جو صاحب تھے پھل بد مزہ کے وہ کولن و پھل کھمتے نہ بد مزہ جیسے پیلو وہ اصلین درخت جھو اے آپ دریا کے کنارے دیکھیں نا یہی درخت جھو بہت ہے لایا وہ شعین اور کچ چیز تھی بیلی بیری میں سے تھوڑی تھی بیری زالے کا سبب عذاب یہ عذاب دیا ہم نے ان کو بسبے کے پفر کیا انہوں نے اور نئی سزا دیتے ایسی مگر بڑے نہ شاخروں کو جالنا بے نہ ہوں یہ تو سزا آ نا اب دوسری نعمت کا ذکر ہے اس کا تعلق پہلی نعمت سے کرو ڈبلو ڈبلو وہ نعمت نمبر ایک لکھو جنتان ان یمین ابتدا میں تھا وہ نعمت نمبر ایک ایک تو نعمت باغوں کی تھی دوسرا کہتی تھی کہ ان کے لیے سفر کی سہولت تھی کیا سفری سہولات میسر تھے اور کیا ہم نے درمیان ان کے اور درمیان ان شہروں کے یا قرآر شہر وہ شہر کے برکت کی ہم نے ان کے اندر ان شہروں کے نیچے لے کو شام اور سنع شام کا سفر بھی کرتے تھے تو ملک شام تھا اور سنا کا شہر خود یمن میں تھا مارب سے سنا کی طرف جاتے تین منظریں تھیں اور درمیان ان شہروں کے برکت کی کے بھی یعنی کہ بستیاں تھیں ظاہر ظہور بستیاں ظاہر کا کیا معنی سفر جو کرتے نا سڑکوں پہ بستیاں ساتھ ساتھ نظر آتی ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ آبادی میں ہم کیا کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں بستیاں تھی ظاہر وقتر فی پی اور مقرر کی ہم نے منزلیں سائر کی منزلیں مقرر کی ہم نے شعر کی فقول نہ ہم نے کہا شعر کرو بیچیں کے راتوں کو دن کو امن سے فقالو کالو قوم صبا کی نہ شکری بس کہنے لگے ہمارے رب دوری کر دے ہمارے سفنوں کے درمیان اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ یہ کیسے مانگا جیسے بنی اسرائیل نے مانگا تھا بس اللہ مہاد پس کر دیا ہم نے ان کو افسان ہے یہ انجام ہے مذہب نہ ہوں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو بالکل ٹکڑے تتر بتر ہو گئے تتر بتر کیسے تھے مفسری لکھتے ہیں یہ انصار نہیں مدینہ کے انصار یہ بھی وہاں تھے مدینے کے انصار کہاں تھے پہلے وہ یمن میں رہتے تھے اسی مار شار کے اندر انصار مدینہ میں آ گئے حسان ملک شام کے اندر چلے گئے حسان کا قبیلہ اور بنو اسد عمان کے اندر چلے گئے اور بنو خزاں مکے کے اندر آ گئے تھے ہم مکے ہو پائے تھے ادھر بدھر ہو گئے بے شک اس میں البتہ نشانی اللہ کی قدرت کی اس کے لیے جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور شکر کرتے ہیں اللہ کی نعمت میں والا کا سدا کالحمریس ذنّاہ سبب ذلا اس گمراہی کا سبب کیا تھا ابلیس کی اطاعت گمراہی کا سبب کیا تھا جی ہاں ابلیس کے پیچھے لگے وہ اور البتہ ایک سچا کر دکھایا ان کے اوپر ابلیس نے اپنا گمان او ابلیس نے کہا تھا نا جب مردود ہوا کیا کہا لا نے ہو اس کی اولاد کی میں بے کنی کروں گا تو سچا کر گمان بس اتنے بات کی انہوں نے ابلیس کی مگر ایک فریب مومنین کا رہ گیا بما کان من سلطان حکمت تسلیت شیطان حکمت تسلیت شیطان, حکمت تسلیت شیطان بھئی اللہ نے شیطان کو جو مہلت دے رکھی ہے نا اس میں حکمت ہے وہ اس لیے کہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا آباد ہے یہ صرف نیکوں کے ساتھ آباد نہیں اللہ کی حکمت ہے اس میں دونوں رہیں کیا رہیں نیک بھی ہوں اور بد بھی ہوں تاکہ آپس میں جہاد ہو لڑائیں ہوں ہتھیار بنے رون کے ہوں صرف نیک ہوتے تو اتنی رونق نہ ہوتی تو بروں کو برا بنانے کے لیے شیطان کو چھوڑ دیا یا نہیں یہ حکمت تصویر شیطان کی گل ہائے رنگ گا رنگ سے حذینت چمن جاؤ کو ہے زیب اختلاف اچھا جی حضرت درکار گاہ عشق کفر نہ گزیرا دوزہ کرا بسوزات گر نہ ہاشاد دوزاق کس کے لیے بنیا ہے ابو لہاب ہونے چاہیے نا دو جو اللہ نے پہلے بنا لیا ہے تو اس کے لیے ابو لحاب بھی بنانے ہے یا نہیں یہی ہے درکار گاہ عشق, عشق, عشق نہ اس عشق کے کارخانے میں کفر کا ہونا ضروری ہے دوزاکرا بشو ضلع حکمت سریت شیطان اور نہ تھا واسطے شیطان کے ان کے اوپر زور الا لما حکمت یہ ہے مگر تاکہ ظاہر کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے ان لوگوں سے جو آخرت کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہیں آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں بطر یہ ہے کہ مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ دونوں نے رہنا تو ہے اور رب رو پر ہر چیز کو محافظ ہے مناسب سزا دے گا رقو ختم ہے نا